يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصنوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا محترم بزرگو نوجوان بھائیو اختلاف کی دو قسمیں ایک اختلاف مضموم ہے اور ایک اختلاف محمود ہے اختلاف محمود یہ فطری ہے اور اختلاف مضموم خواہشات نفسانی کے بنا پر وجود میں آتا ہے آپ شریعت متحرہ میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے جس اختلاف کی مذمت فرمائی ہے وہ اختلاف وہ اختلاف ہے جو انسان کی خواہشات نفس سے پیدا ہوتا ہے ایک جب اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَو شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ وَلَا إِلَّا رَبُّكَ. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا ان میں اختلاف نہیں ہوتا سب آپس میں متحد رہتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا بلکہ یہ لوگ برابر اختلافات کرتے رہیں گے مگر وہ شخص اختلاف سے محفوظ رہے گا جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اختلاف مضموم ہے تھوڑا کم کرو بھائی تھوڑا کم کرو بادشر تھوڑا کم کرو ایسا تیز کر کے چلے جاتے اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ متحد رہتے لیکن ان میں اختلاف رہے گا اختلاف سے وہی محفوظ رہے گا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم کرے آایت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اختلاف یہ رحمت نہیں ہے بعض لوگ ایک جملے کو حدیث بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اختلاف امتی رحمت میری امت کا اختلاف رحمت ہے تو اگر امت میں اختلاف پیدا ہو جائے تو یہ تو رحمت کی بات ہے یہ آیت کریمہ اس موضوع اور من گھڑت حدیث کا رد کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ اختلاف سے وہی محفوظ رہے گا جس کے اوپر اللہ پاک کا رحم ہو اور وہ حدیث جسے امام ترمیمزی رحمت اللہ علیہ کتاب المان کے اندر لائے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروى بن اسراء وان عبد الله بن عمرو بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حد والنال حتى ان كان منهم من اتهم ما هو علانيه لكان في امتي من يسنو ذلك حضرت عبدال فرماتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے میری امت وہی کچھ کرے گی جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کر چکے ہیں اور جن جن مصیبتوں کے اندر بنی اسرائیل مبتلا ہوئے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے یہ امت مسلمہ بھی وہی غلط حرکتیں دہرائے گی اور انہی انہی مصیبتوں سے دو ہوگی یہاں تک کہ اگر میری امت کے اندر کوئی ایسا بدبخت بھی ہوگا جو وہی عمل کرے گا جو بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے کیا ہوگا کہ اس نے اگر اپنی ماں کے ساتھ مکالا کیا ہوگا تو میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو ماں کے ساتھ مکالا کرے گی اور بے شک بنی اسرائیل بہتر بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے کے سارے فرقے یعنی بہتر فرقے جہنمی ہوں گے ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول و فرقہ کون سا ہوگا تو آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے یہ بہتر فرقوں کے بارے میں جہنمی ہونے کی بات کہنا اور صرف ایک فرقے کے بارے میں جنتی ہونے کی بات کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے سوال یہ ہے کہ وہ کون سا اختلاف ہے جس کے بارے میں اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے اور اس حدیث پاک میں اس اختلاف کا ذکر ہے یہ وہی اختلاف ہے اختلاف مضمون ورنہ فطری طور پر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان اختلافات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس آیت کریمہ میں بات نہیں کی گئی ہے بلکہ اس طریقے کے اختلافات صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں موجود تھے جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اختلاف نہیں سینکڑوں اختلافات صاحب کرام میں مسائل کے بارے میں موجود ایک شخص آتا ہے اور حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ ایک شخص نے شادی کی اور خلوت صحیحہ ہونے سے پہلے ہی بیوی سے مقاربت کرنے سے پہلے ہی اس کے وفات ہو گئی تو عورت کو کون سا مہر دیا جائے گا جبکہ نکاح کرتے وقت مہر کو متعین نہیں کیا گیا تھا تو حضرت عبدالبن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں تو قرآن و حدیث کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے لیکن بطور اشتہار میں کہتا ہوں کہ عورت کو مہر مسل دیا جائے حضرت ماقل ابن سنان اشئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے انہوں نے تائید کی کہ حضرت آپ نے یہ مسئلہ صحیح بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق اشجعیہ کو ان کے شوہر کے انتقال پر مہرمس نہیں دلوایا تھا کیونکہ نکاح کے وقت ان کی مہر متعین نہیں تھی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عرب کے بعض قبائل نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ زکات نہیں ادا کریں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا حضرت عمر نے اختلاف کیا کہ آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول کا اقرار کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے دلیل پیش کی لو قوت من فرق قبئین سولا زکات میں ان لوگوں سے قتال کروں گا جو لوگ نماز اور زکات کے درمیان تفریح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ نماز قائم کرو عقیب ال کے ساتھ آس زکات کا تذکرہ فرمایا نماز اور زکات دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں مگر زکات نہیں دوں گا تو ایسا آدمی تو کافر ہو گیا تو جو آدمی نماز اور زکات کے درمیان تفریق کرے گا میں اسے قطال کروں گا میں اس لڑوں گا میں اسے جہاد کروں گا دیکھیے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کرنے کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو زکات کا انکار کر رہے ہیں لیکن حضرت عمر پر مارے وہ تو کل میں ہیں آپ ان سے جہاد کیسے کریں گے آپ ان سے کیسے گے اس طریقے کے اختلافات صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں موجود تھے صاحب کرام میں جو یہ اختلافات ہوئے اس کے وجوہات کیا تھے اس کے اسباب کیا تھے پہلا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا عربی کا آ گیا حدیث میں ایسا کوئی لفظ آ گیا جس کے اندر ایک سے زیادہ معانی کا استعمال ہو تو صاحب کرام کے درمیان ایک سلق ہو گیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ول متعلقہ کہ متعلقہ عورتیں انتظار کریں تین حیض اب یہاں پر سلاستا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کا لفظ حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور توہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو حیض کے معنی میں لیتے تھے اور حضرت زیب ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کو توہر کے معنی میں لیتے تھے یہ اختلاف ہو گیا کیونکہ ایک لفظ میں دو معنی کا احتمال موجود تھا تو کبھی کبھی اختلاف اس وجہ سے بھی ہو جاتا تھا کہ ایک لفظ ایک سے زائد معنی کا متحمل ہو اور دوسرا سبب اختلاف کا یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے حدیث سنی ایک صحابی کو ایک حدیث معلوم تھی اور دوسرے صحابی کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی اس وجہ سے دونوں کے درمیان اس طرح پیدا ہو گیا جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ پتوا دیتے تھے کہ عورتیں جب غسل جنابت کریں تو اپنا جوڑا کھول لیا کریں حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر غلط فتوہ دے رہے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن غسل کرتی تھی لیکن میں اپنے جوڑے کے اوپر صرف تین لب پانی ڈال لیتی تھی جوڑا نہیں کھولتی تھی عبد ابن عمر جو جو جوڑا کھولنے کا پتوا دے رہے ہیں یہ فتوا غلط ہے کیوں صحاب کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا اس وجہ سے سبب یہ تھا کہ ایک صحابی کو حدیث کا علم ہوا اور دوسرے صحابی کو حدیث کا علم نہیں ہوا تیسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے اختلاف کا کہل کے حکم میں فرق نہیں کر پائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس ہوئے تو آپ نے ایک مقام مقام ابتا کے اندر قیام فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں کہتے ہیں کہ حج سے واپس ہوتے ہوئے مقام ابتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹھہرے ٹھہرنا سنت ہے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مقام ابتا کے اندر ٹھہرنا یہ آدت تھا اسے سنت پر محمول نہیں کیا جا سکتا چوتھا سبب یہ بی بیان کیا جاتا ہے کہ رابطی کو صحابی کو سہو ہو گیا نسیان ہو گیا حدیث کے بارے میں حدیف بھول گئے وہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں چار عمرے کی اور ایک حج کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے حضرت آئجہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علام نے رجب میں کوئی عمرہ ہی نہیں کیا اسے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو سہا ہو گیا نشان ہو گیا پانچواں سبب یہ بیان کیا جاتا ہے یہ ضبط مختلف ہو گیا ہے حضرت عبداللہ اتنے عمر رضی اللہ تعالیٰ نمایا فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے گھر والے رونے لگیں تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو آزاد ہوتا ہے اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے گھر والے رونے لگے تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب پہنچتا ہے حضرت آئجہ فرماتی ہیں کہ یہ حضرت عبد اللہ عمر کا بہم ہے ایسی کوئی بات نہیں میت اپنا عمل لے کر کے چلا گیا اب میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں پہنچے گا شرط یہ ہے کہ اس نے رونے کی وسیحت نہ کی ہو حضرت عبد عمر یہ فرما رہے کہ رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے اور حضرت عائشہ فرماری یہ ان کا وہم ہے ایک سبب اور بتایا جاتا ہے حکم میں جو علت ہے اس میں اختلاف ہو جائے حکم کے علت میں اختلاف ہو جائے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک یہودی کا جنابہ جا رہا تھا جنابے کو جاتے دیکھ کر کیا کھڑے ہو گئے یہ ایک حدیث ہے اب اس حدیث کے بارے میں صحابہ کرام کے افطلا ہو گیا بعض صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہوئے وہ فرشتوں کی تعظیم کی وجہ سے تھا اس لیے کہ جب تک میت کو دفن نہیں کر دیتے تب تک فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں میت جارے رہے تو فرشتے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے بتایا کہ, کی کی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ, کہ یہودی کا جنازا آپ کے سر کے اوپر سے نہ چلا جائے اس وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے دیکھیے دونوں دروہوں میں صحابہ کرام کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا جبکہ آج یہ قاعدہ ہے آج یہ اصول ہے کہ کسی کے لیے قیام تعظیمی جائز نہیں قیامت تعظیمی کی ممانت ہے قیامت تعظیمی منسوخ ہو چکا ہے ساتواں سبب اختلاف کا یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری روایات کو جمع کرنے میں اختلاف ہو گیا ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تم پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھو تو شرقن غربن مت بیٹھو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پیٹ یا منہ کر کے مت بیٹھو یہ آپ کا حکم ہے لیکن آپ کو دیکھا گیا کہ آپ ایک دفعہ میدان کے اندر قبلے کی طرف منہ کر کے حاجت فرما رہے تھے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو صحابہ کرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہوا بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا آپ کا یہ فیل اس حکم کو منسوخ کر رہا ہے آپ کا یہ فیل پہلے حکم کا ناسک ہے پہلے جو آپ نے یہ حکم دیا کہ پیشاب پاس آنے کے وقت مشرق مغرب میں پیٹیا یا منہ کر کے مت بیٹھا کرو بلکہ شمال جو نو بیٹھا کرو لیکن آپ کے حکم دینے کے بعد آپ نے یہ جو عمل خود کیا ہے کہ آپ خود قبلے کی طرف حاجت کے لیے بیٹھے تو آپ کا یہ عمل پچھلے حکم کا ناصف ہے لہذا آپ قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے آدمی حاجت کر سکتا ہے لیکن بعد صاحب کرام یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہ رہے کہ اگر کسی آدمی کے گھر میں بیت الخلا اس طرح بنا ہوا ہو کہ اس کی وجہ سے قبلے کا استقبال ہوتا ہو کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی ہو یا کعبے کی طرف منہ ہوتا ہو تو اس عمارت کے اندر اس بیت الخلا کے اندر شرکن اور غربن کعبے کی طرف پیٹھ کر کے یا منہ کر کے بیٹھنا جائز ہے یعنی صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آپ کا یہ عمل پچھلے حکم کو منسوخ نہیں کرتا بلکہ حکم سہارا کا ہے اور عمارت کا ہے اگر عمارت کے اندر کہیں بیت الخلا بنا ہوا ہو تو شرکن غربن بیٹھ کر کے آدمی حاجت کر سکتا لیکن سہارا کے اندر کھلے میدان میں بیٹھ کر کے آدمی حاجت نہیں کر سکتا بڑے بڑے مسائل کے اندر صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اختلافات کے درمیان اختلافات ہوئے اور ان اختلاف کے بہت سارے وجوہات تھے یہ اختلافات جو ہوئے یہ ان وجوہات کی بنا پر ہوئے اس کے پیچھے خواہشاتیں نفسانی نہیں تھی صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس بات کو نگاہ میں رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث ہے میں موجود ہے حضرت عبداللہ اجن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی حدیث ایک ہی آیت اگر تمہارے پاس ہو تو وہ لوگوں تک پہنچا دو اور بنی اسرائیل سے روایت کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تحقیق کر لیا کرو اور ایک بات اور یاد رکھو جو میری طرف جھوٹ بات کو منسوخ کرے میری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کرے وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا لے اس کی وجہ سے صاحب کرام حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط برتتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہم بول جائیں ایسی بات ہم کہہ جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے اور ایسی بات کہہ جائے کرنے کے لیے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو اس ٹکڑے کی وجہ سے اس وعید کی وجہ سے وہ حدیث بیان کرنے میں بے حد احتیاط کرتے تھے ایک چیز تو یہ ہے ہمیشہ انہیں خوف لگا رہتا تھا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے یہ غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتوں کا انتظار کر دیں تو یہ خوف اور یہ ڈر ہمیشہ انہیں لگا رہتا تھا دوسرے ان تمام اختلافات کے باوجود کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا محبتیں برابر قائم کی محبتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں آیا اس کی گواہی اور اس کی تصدیق تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہے اس کی تائید کی ہے اور اس کی تصدیق کی ہے محمد الرسول اللہ و لوی نمافا ان اختلاف کے باوجود آپس کی جو محبت تھی آپس میں جو رحمت تھی وہ کبھی ختم نہیں آج کے اختلافات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو یہ لو, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات تو صحابہ کرام کے بھی زمانے میں تھے اور اختلافات تو فطری ہیں وہ معاملے کو گٹمٹ کر دے رہے صحابہ کرام کے دور میں کس طریقے کے اختلافات تھے اور کن اسباب کی بنا پر تھے اس کی وضاحت میں نے ابھی کر دی ہے اولن تو سات وجوہات کے پیش نظر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا تھا اور دوسرے صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اختلاف زروہ بندی کا سبب نہیں بنا آپس میں محبتیں قائم رہی آپس میں جو قرابتیں تھیں آپس میں جو تعلقات تھے وہ کبھی خراب نہیں ہوئے اور تیسرے صحابہ کرام نے اگر کوئی بات کہہ دی حدیث کے نام پر انہیں حدیث کا علم نہیں تھا یا حدیث نہیں پہنچی اس بارے میں اگر ان سے کچھ پوچھا گیا اور انہوں نے اپنے اشتہار سے کوئی بات کہہ دی لیکن کبھی کوئی حدیث ان کے اس قول کے مقابلے میں آ تو اپنے قول سے رجوع کر لیتے تھے اپنے قول کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی یہ حدیث مجھے معلوم نہیں تھی لہذا اب حدیث ہی کے اوپر عمل ہوگا میرے اس قول کو چھوڑ دیا جائے اب تین باتیں اپنے ذہن میں آپ رکھیے ایک تو یہ کہ صاحب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوخ کرنے میں بے حد احتیاط کرتے تھے آج امت مسلمہ کے جتنے بھی فرتے ہیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لے لیجئے ان کی کتابوں کا جائزہ لے لیجئے یہ بات آپ کو نہیں ملے گی بلکہ بلا تحاشا وہ ضعیف موضوع واہیات قسم کی روایتیں بیان کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب اسے حدیث کے نام سے بیان کیا جائے گا تو اس کا انتخاب تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا ہی تو وہ من کا زبایہ متعمدن فلی تبو مکاتہ حدیث سن کر کے صحابہ کرام کے درمیان حدیث بیان کرنے میں جو احتیاط پیش نظر تھا آج امت کے فرقوں میں یہ احتیاط نہیں رہ گیا ہر ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں علماء اپنی تقریروں کے اندر بہت ساری حدیثیں جو گڑھی ہوئی ہوتی ہیں واہی تباہی ہوتی ہیں موضوع اور مرسل ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے رہتے ہیں دوسری چیز یہ کہ صحابے کرام کے درمیان مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود آپس میں تعلقات برقرار رہے تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی نہیں آئی آج دیکھیے اختلافات ہیں مسائل کے اندر لیکن تعلقات کس قدر کشیدہ ہیں بریلوی دیوبندی کو کابر کہتا ہے دیوبندی بریلو کو کابر بولتا ہے بریلوی اہل عدیظوں کو کابر بولتے ہیں قادیانی اپنے علاوہ سب کو کابر بولتے ہیں امت امت امت امت مسلمہ کے تمام کے تمام کرو قادیانیوں کو کابر بولتے ہیں تو اس طریقے کے جو اختلافات ہیں یہ اختلافات ان اختلافات کی طرح نہیں ہیں جو صحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں تھے ان کے دور میں تھے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اختلافات تو صحاب کرام کے زمانے میں بھی تھے ارے صاحب کرام کے زمانے میں مسائل میں اختلاف تھا لیکن اس طریقے کا اختلاف نہیں تھا کہ اس اختلاف کی بنیاد پر گروہ بندیاں ہو جائیں لوگ فرقوں میں بٹ جائیں یہ اختلاف تو اختلاف طرح ہے مسائل میں اس طرح فطری ہے لیکن حدیث آ جانے کے بعد اپنے استحاد سے رجوع کر لینا اپنے مسئلے سے رجوع کر لینا یہ صحابہ اقرام رضوان اللہ تعالی کے دور میں تھا اس بات کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھا جاتا یہ بات کیوں نہیں بیان کی جاتی اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ مسائل میں اختلافات قیامت تک ہوتے رہیں گے اس لیے کہ یہ دین متحرک ہے جامد نہیں ہے ہر زمانے میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے اور ان نئے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھونڈا جائے گا اشتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے قیامت تک اشتہاد ہوتا رہے گا اب ایسا اشتہاد جو خواہشات نفس کی بنا پر ہو وہ اختلاف اختلاف طرح ہوگا اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن کوئی ایسا اشتہاد جو مقبول ہو جو محمود ہو مثلا یہی ہلال موحد کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہم استحادی مسئلہ کہتے ہیں لیکن اس استحادی مسئلے کے پیچھے جذبہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں جو میں جو انتشار ہے اور افطراف ہے یہ انتشار اور اشتراع ختم ہو جائے رمضان کے روزے سب ایک ساتھ رکھیں عید سب ایک ساتھ منائیں تاکہ اتحاد کا مظاہرہ ہو اس لیے کہ آپ غور کریں شریعت متحرہ کی تمام عبادات کے اندر آپ کو اتحاد ہی کا منظر نظر آئے گا نماز با جماعت فرض ہے کیوں آدمی اکیلے بھی تو نماز پڑھ سکتا تھا جماعت کے ساتھ نماز کی فرض ہوئی اتفاق اور اتحاد کو بتانے کے لیے اسی طرح حج دیکھیے حج کیا ہے پوجا کہ اللہ کے رسول حج کیا ہے تو آپ نے فرمایا الحج ارفت حج تو ارفا کے اندر ٹھہرنے کا نام ہے آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو آگے پیچھے طواف بھی کر لیتا ہے آگے پیچھے صحیح بہن صفا اور مروا کر لیتا ہے دیکھو اس میں اختلاف ہے آگے پیچھے لوگ کر لیتے ہیں لیکن حج کے اصل کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جملہ فرمایا کہ حج تو عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے اب کوئی بھی حاجی ادھر ادھر نہیں رہ سکتا سب کو ایک دن عرفہ میں جمع ہونا ہے اگر کوئی آدم آدمی حج کرنے کے لیے گیا اور اس نے حج کے تمام ارکان پورے کر لیے لیکن ارفات میں نہیں گیا عرفہ اس نے نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا اور آپ کو معلوم ہے کہ اے دن میدان عرفات میں ہر حاجی کو حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کوئی حاجی میدان عرفات میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کا حج نہیں ہوا یہ عرفات میں ٹھہرنا عقوف عرفات در حقیقت اتحاد کی ایک دلیل ہے اتحاد کا ایک مظاہرہ ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیے رمضان رمضان کے روزے سب ایک ساتھ مل کر رکھتے تھے حکم ہو جاتا کہ تیس دن کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے یا انتیس دن کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے سال بھر میں کبھی بھی آدمی کو اختیار ہے کہ انتیس روزوں کو پورا کر لے لیکن ایسا نہیں کیا گیا ایک مہینہ رمضان کا روزوں کے لیے خاص کر لیا گیا اور اس مہینے کے اندر روزے فرض کر دیے گئے سب کے لیے سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھیں اس میں بھی ہمیں اتحاد کا مظاہرہ دکھائی دیتا ہے اسی طریقے سے آپ زکات دیکھیں تو زکات کے اندر بھی آپ کو یہی علت اتحاد ہی کار فرما نظر آئے گی زکات کسے کہتے ہیں کہ امیروں سے جو ایک طبقہ ہے اس سے زکات لیا جائے اور غریبوں کا جو طبقہ ہے اس زکات کو دے دیا جائے اس کے اندر بھی آپ کو اتحاد ہی کا مظاہرہ دکھائی دے گا نظر آئے گا آگے بڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام مسلمانوں کا معبود ایک سب کا دین ایک دین اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے تو جو کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے اس کا نام ہی کلمہ توحید ہے ایک کر دینے والا کلمہ تو ہمارا کلمہ کلمہ توحید ہمارا کلمہ ایک ہمارا دین دین اسلام ایک ہمارا معبود اللہ ایک ہمارا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہماری کتاب قرآن مجید ایک ساری چیزیں جب ایک ہیں تو امت اس قدر انتشار کا اور اشتراک کا شکار کیوں ہے ہر معاملے میں اسے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور قرآن و حدیث میں تو اس طریقے کے احکام جن کا تعلق اتفاق و اشتہاد سے ہے بڑے پڑے آج دیکھیے غیر مسلموں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا ایک مسجد سے شہری کے لیے ازان دلوائی جاتی ہے اور بقیہ تمام مساجد میں آدمی صرف بٹ بات کرتا ہے محترم بزرگوں ماں اور بہنوں شہری کے لیے تیاری کرو یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ شہری کے اٹھانے کے لیے ازان دے دو حضرت عبداللہ ابن ام امتوم یہ فجر کی اذان دیتے تھے اور بلال جو ہے یہ شہری کی ازان دیا کرتے تھے تو ازان کا ثبوت خود حدیث سے ثابت ہے اس حدیث کو چھوڑ کر کے لوگ اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو اٹھاتے ہیں لوگوں کو جگاتے ہیں بتائیے نبی کا طریقہ صحیح ہے یا آدمی کا اپنا بنایا ہوا طریقہ صحیح ہے اشتہاد کا مظاہرہ کس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے میں یا آدمی کو اختیار دے دیا جائے کہ جس طریقے سے چاہے اس سلسلے میں کرے اسی طریقے سے آپ آگے بڑھئے کا وقت کب شروع ہوتا ہے جب سائے اصلی ایک مصر ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہوتی ہے دخول وقت کی بنا پر وقت ہو گیا کہ نماز فرض ہو گئی اور اصر کا وقت ہوتا ہے جب سائے اصلی ایک مصر ہو جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم بزد ہے مصر ہے اس بات پر کہ نہیں سایہ اصلی دو مثر ہونا چاہیے بالکل شام کے وقت اصر کی اذان ہوتی ہے اور اصر کی نماز ادا کی جاتی ہے اب ان سے یہ پوچھا جائے کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ سایہ اصلی ایک مثر ہو جائے تو اصر کا وقت ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ یہ کہیں گے یہ کہ حدیث صحیح ہے جب حدیث صحیح ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو حدیث صحیح ہے تو اس کے اوپر سب لوگ متقل ہو کر کے کیوں ایک ساتھ آزان نہیں دیتے ایک مسجد میں اب ازان ہو رہی ہے دوسری مسجد میں دوسرے وقت ازان ہو رہی ہے تیسری مسجد میں تیسرے وقت اذان ہو رہی ہے اس سے وہ لوگ جو دین اسلام سے بے بہرا ہے اسلام کے اصولوں سے ناواقف ہے ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہوگا کہ یہ مسلمان کس طریقے سے ہیں ان کو نماز پڑھ رہا ہے لیکن کوئی اب اذان دے رہا ہو نماز پڑھ رہا ہے کوئی اس کے بعد ازان دیرا نماز ہے کوئی اس کے بعد ازان دہ نماز پڑھ رہا نماز ہے اگر سارے لوگ اس حدیث کے اوپر متفق ہو جائے کہ سایہ اصلی ایک مثل ہو جائے تو اصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تمام لوگ اپنی اپنی مساجد کے اندر ایک وقت نظام دے اتحاد کا مظاہرہ وہاں آپ کو دکھائی دے گا جان بوجھ کر کے ہم خواہشات نفس کے بنا پر اصطلاف کو باقی رکھے ہوئے ہیں ورنہ چاہیں تو اختلاف مٹ سکتا ہے اور جو لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ صحاب کرام کے زمانے میں بھی اختلاف تھا میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کی کیا صحاب کرام کے زمانے میں اس طرح کسی طریقے کا اختلاف تھا یہ مسائل میں اصطلاب کی بنا پر تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی تھی مسجدیں تقسیم ہو جاتی تھیں احادیث تقسیم ہو جاتی تھی کیا صحاب کے نام کے درمیان اس طریقے کا اصطلاب تھا کہ احادیث آ جانے کے بعد وہ اپنے اشتہاد پر ڈٹے رہتے تھے جیسا آج ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور اس کے مقابلے میں امام کا قول موجود ہو تو امام کے قول کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی طریقے سے, سے مقلف تیار نہیں ہوگا بس وہ وہی مرغے کی ایک تنگ ہمارا امام غلطی کیسے کر سکتا ہے یہ کہہ کر کے تو تم نے نبی کے مقابلے میں امتی کو کھڑا کر دیا کہ جس طریقے سے نبی معصوم ہوتا ہے ہمارا امام معصوم ہے تم نے ایک اور نبی بنا لیا اس لیے کہ اسمت صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے کسی امتی کے لیے اسمت ثابت نہیں معصوم صرف نبی ہوتا ہے کوئی امتی معصوم نہیں ہو سکتا رویت ہلال کا مسئلہ بھی ایک اشتہادی مسئلہ ہے اب اس اشتحادی مسئلے کی وجہ سے تعلقات کشیدہ کر لینا کفر کا فتویٰ عائد کر دینا ان کی مساجد میں لوگوں کو آنے سے روکنا دروس اٹینڈ کرنے سے روکنا بتائیے اس طریقے کا اختلاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یہ اختلاف اختلاف طرح ہے جس کی بنیاد فواہش نفس ہے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کلین کا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے فرقہ فرقہ ہو گئے یہ بات کن کے بارے میں کہی جا رہی ہے یہودیوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہودیوں کے بارے میں یہ بات کیوں کہی کہ گئی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقے فرقے ہو گئے فرقوں میں بٹ گئے غور کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں ایسی بات نہیں تھی کہ وہ دلائل سے بے خبر تھے انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا دلائل سے بے خبر تھے ایسا نہیں تھا پورے دلائل سے انہیں واقفیت کی یہود کو دلائل کیا ہے حقیقت کیا ہے اس سے باخبر تھے وہ لیکن اس حقیقت کا اعتراف اور اس حقیقت کے اوپر عمل کرنے سے گریز کرتے تھے کیوں اپنے خواہشاتیں نفس کی بنا پر اس وجہ سے کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرح پھرتا فرقہ, فرقہ مت ہو جاؤ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ حقیقت حال سے بے خبر نہیں ہے دلائل کا علم ہے انہیں حقیقت کا علم ہے لیکن حقیقت کو اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے کہ خواہشات نفس ان کے پیچھے ہیں خواہشات نفس کی بنا پر وہ حقیقت کو قبول نہیں کر رہے اس مسئلے کو بہت سارے لوگ اس وجہ سے نہیں قبول کر رہے کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو حقیقت کا علم ہے لیکن اس کو قبول نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ بعض لوگوں سے کچھ اختلافات ہیں ناک کی بات آ گئی ہے حدیث کی بات نہیں ہے یہاں ناک کی بات آ گئی ہے ناک نہ کٹے چاہے حدیث رسول چھوٹ جائے اور اس طریقے سے لوگ اختلافات کے اوپر جمے رہے امت میں اشتراک رہے امت میں انتشار رہے اس سے اس کو کچھ لینا دینا رہے ان کی خواہشات نفس پوری ہونی چاہیے ان کی ناک نیچی نہ ہو یہ مخالفت بھائی وجہ ہے ورنہ مخالفت کا اور کوئی دوسرا سب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ تبارک نے ایک جگہ اتحاد کے اصول بتائے اور تین ہیں. چار دفعات ہیں اتحاد کی کی چار دفعات بیان کیے چار دھارائیں ان میں سے ایک بھی اگر کم ہو جائے تو اتحاد نہیں ہوگا وہ دیکھیں چار دفعات کون کون سی ہیں. اللہ تبارک نے اشارت فرمایا اتحاد کا اصول بیان کیا گیا اور اصول کے چار دفعات بیان کیے گئے پہلی دفعہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو یہ ایجابی پہلو ہے اللہ ہی کی عبادت کرو یہ ایجابی پہلو ہے تین بھی پہلو املن شرک مت کرو دو اعتقادا شرک مت کرو تین اور اسی طریقے سے ہم نے سے بعض باز, باز کو رب نہ بنائے یعنی تقلید نہ کرے گویا اتحاد کے اصول کی یہ چار دفعات ہیں ان میں سے ایک دفعہ کو بھی اگر تسلیم نہ کیا جائے تو اتحاد نہیں ہو سکتا اللہ ہی کی عبادت کرو پہلی دفعہ اس کے ساتھ عمل شریک مت کرو کسی کو احتقادن کسی کو شریک نہ کرو تین اور ہم میں سے بعض باز کو معبود نہ بنائے یعنی اسے حلت اور حرمت کی اتارٹی نہ دے دے جیسا کہ مقلبین نے اپنے اماموں کو دے رکھی ہے اور نسرانیوں نے اور یہودیوں نے اپنے احبار اور اپنے روحبان کو دے دی تھی کہ احبار اور روحبان یعنی عیسائی علماء اور یہودی علماء جو بات کہہ دیتے تھے وہ وہی الای سمجھی جاتی تھی اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی علماء نے جو کہہ دیا اس کو آنکھیں میچ کر کے مان لیا گیا تو یہ تو رب بنانا ہوا کہ وہ حلال کر رہے ہیں وہی وہ حرام کر رہے ہیں اور ہلت اور حرمت یہ تو سب اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے. شارے تو ہوا ہے اور اس کا رسول ہے یہ عہدہ کسی اور کو دے دینا اس کو رب نہیں بنانا ہوا تو اتحاد ان چار دفات کی وجہ سے قائم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی بات عبادت کرے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ ہم امن شیت نہیں کر رہے برابر ہے ہم احتقاد نہیں کر رہے ٹھیک ہے ولاد اللہ تکلیف تو کر رہے ہو نا تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کو رسول کے امتی کو تم نے رسول کا درجہ دے دیا اب یہ چوتھی دفعہ موجود نہیں ہے تو اختلاف تو باقی رہے گا نا احتیاط ہوگا کیسے قرآن حکیم نے جو اتحاد کے اصول بتائے اور اصول کی جو تا, چار دفعات بتائی ہے تین دفعات ٹھیک ہے آپ کے پاس ہیں لیکن چوتھی دفعہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں لہذا اتحاد کیسے ہوگا امت مسلمہ کے درمیان جب تک تکلیف چھوڑیں گے نہیں تب تک اتحاد ہوگا اور اتحاد ہر معاملے میں ضروری ہے چاہے وہ دینی معاملہ ہو چاہے سیاسی معاملہ ہو ہر معاملے میں ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مدار نجات دو چیزیں ہیں اور مدار اتحاد بھی دو چیزیں ہیں ایک یا دو چیزیں مدار نجات اور دو چیزیں مدار اتحاد اگر تم کو اتحاد پر قائم ہونا ہے تو یہ دو چیزیں اختیار کر لو اور اگر تمہیں نجات حاصل کرنی ہے تو یہی دو چیزیں حاصل کرو مدار نجات یہی دو چیزیں مدار اتحاد بھی یہی دو چیزیں پہلی چیز تخوا اور دوسری چیز احتسام بحب اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور دوسرے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ دو چیزیں ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ کہا گیا بلا تفر فرقہ بندی مت کرو فرقوں فرقوں میں مت ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان دو اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھو گے تو پھر پابندیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور پھر پابندی برقرار رہ گی آگے یہ فرمایا گیا وز کرو کن وزکروکن تم آدان فالف بھائی تم بے نعمت ارے وہ دور یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے اپنی نعمت کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا یہاں اتحاد کو نعمت کہا گیا ہے اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف نعمت ہے نعمت بولتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اختلاف ہے اختلاف رحمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ بھائی بھائی کے, کے اوپر کھڑے ہوئے تھے نیچے آگ جل رہی ہے اور اوپر ایک بودا سا کرارا ہے اوپر بودی سی ایک زمین ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو آگ میں گر جاؤ وہ کرارا تمہیں لے کر آگ میں چلا جائے یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اختلاف آگ ہے کن تمہارا شفا خبرار اختلاف آگ ہے آگ جب گھر میں لگ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے ایسے ہی امت مسلمہ کے پاس کچھ باقی نہیں رہا ہے اختلاف کی وجہ سے کیا باقی رہا ہے امت مسلمہ کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہے جیسے آگ جب گھر میں لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا اس اختلاف نے امت مسلمہ کی ساری قوت شوق جاو جلال قدر و قیمت سب چیز لی اتحاد کہتے ہیں نہیں قوت ہے التحاد قوا انگریزی کا مشہور مقولہ یونیٹی جب ہمارے درمیان اتحاد ہی نہیں اسٹرینگ آئے گا کہاں سے ہمارے درمیان اتحاد ہے ہی نہیں قوت آئے گی کہاں سے ہم کمزور بے بس مظلوم ہر جگہ پٹ جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اشتراک کا شکار ہیں انتشار کا شکار ہیں اور یہ اشتراک اور یہ انتشار جان بوجھ کر کے قائم رکھا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں یہ بھی سمجھاؤں کہ بعض علماء موقع علماء حقیقت حال کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اہل حادیزوں کے بعد جتنی حادثہ سے صحیح مانتے ہے مانتے کیوں نہیں ہیں مانتے کیوں نہیں ہیں اس کی ایک وجہ قرآن نے بتائی ہے اتو نہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو وہ تک شو اللہ زیادہ حسدار ہے تو اس سے ڈرا جائے علماء اللہ سے نہیں ڈر رہے اس لیے کہ اللہ سے جب ڈریں گے تو پیٹ کا معاملہ درمیان میں آ جائے گا نا نوکری چھوٹ جائے گی مسجد چھوٹ جائے گی لوگ جوتے مارنے پر تیار ہو جائیں گے کہ اب تک تم نے ہم کو غلط مسائل کے اندر پھنسا رکھا تھا اب یہ مسائل کہاں سے آئے لہٰذا انہیں لوگوں کا ڈر ہے انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے ان کے سامنے یہ ساری حادیث رکھے ہیں جو جن کے اوپر اہل حدیث عامل ہیں جن کے بارے میں وہ احتقاط رکھیں کہ یہ صحیح ہے ساری حدیثوں کے بارے میں بولیں گے یہ سب صحیح ہے جب سب صحیح ہے تو تم اس صحیح کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہو کیا سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگ صرف لوگوں سے ڈرتے ہو انسانوں سے ڈرتے ہو جیسا کہ قرآن نے کہا حالانکہ اللہ تبارک اللہ زیادہ حقدار ہے کہ سے ڈرا جائے اتخشو کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو آپ کو تکشم اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ڈرا جائے تو لوگوں سے ڈر کر کے یہ حق کو نہ قبول کر رہے ہیں اور لوگوں سے ڈر کے یہ حق لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں. قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہ حق کا اظہار کیوں نہیں کر رہے حق کیوں نہیں بیان کر رہے حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہے اور لوگوں کا ڈر ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو ابھی میں نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب القویہ کے اندر لائے دیویت اس طرح وان الله تعالى قال قال رسول الله الله عليه ان الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه فيرضى لكم من الله ولا تشركوا به شيئا وان الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال واضاعه المال رواه مسلم في كتاب الاقبیاء حضره امام مسلم سديس حافظ كتاب الاقبیاء کندرلائی حضره ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں اللہ پسند کرتا ہے اور تین چیزیں ناپسند کرتا ہے تین چیزیں اللہ کی محبوب ہیں اور تین چیزیں اللہ کے نزدیک مکروب ہیں تین چیزیں جو اللہ کو محبوب ہے کیا ہے پہلی چیز انت ابد اللہ صرف اللہ کی بات کر والو بیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دو وہ جمیوں والا سفر رکھو قرآن حکیم کو اور عادی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں فرقوں میں مت ہو جاؤ دیکھیے فرقوں فرقوں میں ہو جانا یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے تین چیزیں اللہ کو محبوب نہیں اور تین چیزیں جو اللہ کو محبوب نہیں ہے تو محبوب تینوں چیزیں اب تین چیزیں جو مکرو ہیں اس کے نزدیک تین چیزیں جو محبوب نہیں وہ کیا ہے تیل و پال پیسہ اور استعادت میں کیا ہوتا ہے فلاں نے ایسا کہا فلاں نے ویسا کہ فلاں نے ویسا کہا تو فلاں امام ایسا بولتے فلاں امام ہوتا تو تیل وال ہے وہ قیلا وکال اللہ کو ناپسندیدہ ہے قیل و کال اور کثرت السوال بہت زیادہ سوال کرنا بلا وجہ کے ایک ہوتا سوال برائے علم ایک ہوتا سوال برائے سوال سوال برائے سوال سے روکا گیا ہے سوال برائے برا برا علم کر سکتے ہیں تو قیل و قال اللہ کے نزدیک مترو ہے اسی طریقے سے اللہ کو یہ بات بھی ناپسند ہے کہ خاں مخا آدمی سوالات کرتا پھرے اور تیسرے المال مال کو غلط جگہوں پر خرچ کرے غلط طریقوں سے اسے حاصل کرے اچھی جگہوں پر اسے خرچ نہ کرے یہ المال ہے یہ تین چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کو مکروح ہے اور وہ پہلی تین چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کو پسندیدہ جن میں ایک چیز یہ بےحب اللہ جمیوں والا تبر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفر مت ہو جاؤ گروہوں میں مت بڑھ جاؤ آپ دیکھیں گے کہ لڑائی کا جو وقت ہوتا ہے جنگ کا جو وقت ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے وہ بہت نازک سچویشن ہوتی ہے اور بہت نازک حالات ہوتے ہیں ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے پانچ احکامات دیے ہیں جنگ کو جیتنے کے لیے جن میں تین ثبوتی ہیں اور دو آدمی ہیں دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے جب تم کسی لشکر سے نباداظما ہو جاؤ لڑنے لگو تو پہلی چیز فسب سبات ہونا چاہیے سب سے پہلے سبات قلب دل جمع ہوا ہونا چاہیے اگر دل جمع ہوا نہ تو قدم نہیں جمتے تو سبات قدم کے لیے سبات ضروری ہے پہلے سبات اور دوسرے اللہ کثیر شور شراب مت کرو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرو کوئی بھی مصیبت آئے تو ایک تو ثابت قدمی اختیار کرو اور دوسرے اللہ تبارک تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو یہ لڑائی کے حالات ہیں سابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر واطع اللہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اب آپ ایک سوال کریں گے کہ فسب سمجھ میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی سمجھ میں آیا تو ذکر میں اطاعت بھی آ گئی نا یہ اطاعت الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اعتیات کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا مطلب جنگ میں ڈسپلین ہونا چاہیے ڈسپلین کی طرف ہے کہ جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت نہ کی جائے ورنہ ڈسپلن تباہ ہو جائے گی تو قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر اللہ اور اس کے رسول کے تین چیزیں ثبوتی ہیں اچھا اب دو چیزیں آدمی کیا ہے ولہ تنا کہ آپس میں اختلاف بت کرو اس لیے کہ اختلاف کرو کہ جنگ ہار جاؤ گے اور ایسا ہوا جیتی ہوئی جنگ جیتی ہوئی بازی ہار گئے مسلمان جنگ و کے اندر شروع شروع میں مسلمان غالب رہے مشرقین بھاگ پڑے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا پچاسیوں کو کہ کہ یہ جبل رومات ہے, جبل ہے اس کے اوپر سے تم لوگ اترنا نہیں جب تک کہ میں حکم نہ دوں بغیر اللہ کے, اللہ کے رسول کے حکم کے وہ لوگ اس پہاڑ سے اتر آئے نتیجہ کیا ہوا حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور ستر صحابہ کرام مارے گئے دیکھیے اصول اصول ہوتا ہے قانون قانون ہوتا ہے لا لا ہوتا ہے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہ عنہ کا خطاب دیا ہے ان کے لیے یہ قانون نہیں بدلا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول مخالفت کرو گے سزا بھی لے گی تمہیں ان کے لیے یہ قانون نہیں بدلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی کی نہ کی نبی کی نافرمانی کی وجہ سے تمہاری جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی شکست میں تبدیل ہو گئی یہ اصول صحابہ کرام کے لیے نہیں بدلا تو ولا تنازع آپس میں اختلاف مت کرو اختلاف کی وجہ سب اختلاف کا نتیجہ بتایا گیا فتح شلو تم لوگ پش سمت ہو جاؤ گے وطا سواری ہو، تمہاری ہوا افڑ جائے گی اس کے بعد یہ کہا جائے وس بیرو صبر کرو یہ صبر کا جو حکم دیا جا رہا ہے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہر آدمی مشورہ تو دے سکتا ہے لیکن آدمی اپنا مشورہ دوسرے کو اوپر نہیں سکتا اور صبر جو ہوتا ہے یہ ایسا ہتھیار ہے کہ یہ اختلاف کو ختم کر سکتا ہے پیدا ہونے والے اختلاف کو دور کر سکتا ہے اس وجہ صبر کا حکم دیا گیا تو جنگ جیتنے کے لیے جو سلبی چیز ہے ولا تنازع میں جھگڑا مت کرو اور دوسرے والا تکونو کا و من بطروں ناز. ریاکاری اور نازو نخرا اور نمای یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے جنگ کے اندر یہ پانچ چیزیں اگر ہیں تمہارے پاس جس میں تین سبوتی ہیں اور دو آدمی ہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح نائز فرمائے گا تو ہر جگہ کامیاب ہونے کے لیے اتحاد ضروری ہے اختراک اور انتشار یہ تو تباہ کر دینے والا عمل ہے اور اس کا اثر براہ راست انسان کی زندگی ہی پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا براہ راست اثر دین کے اوپر ہوتا ہے ایک دلیل دیکھیے بڑی پیاری ہے میری بیعت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلیلت القدر رجلان من فقال خ راجا ان قدین خير خیر فالتمسوها فلتا کو خبر دی رسول کی رمضان کے آخری عشرے میں دی کے لیے نکلے تھے جیسے آپ نکلے کہ لوگوں کو بتائے کہ للت القدر فلا رات ہے دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یاد کرنے لگے کہ کون سی رات ہے جسے للت القدر اللہ تعالی نے فرمایا اور جس کو میں بتانے کے لیے نکلا تھا یاد ہی نہیں آ رہی اٹھا لی گئی آپ نے فرمایا ارے بھائی میں تمہیں خبر دینے کے لیے نکلا تھا کہ للت القدر فلا رات ہے لیکن فلاں و فلاں کو لڑتے ہوئے میں نے دیکھا اس لڑائی کی وجہ سے للت القدر کا جو ایکزیکٹ وقت تھا جو حقیقی رات تھی وہ میرے ذہن سے نکال دی گئی اب تم لوگ اسے تاک راتوں میں تلاش کرو دیکھیے اگر ایک رات ہوتی ایکزیکٹ معلوم ہو جاتا ہمیں کہ وہی رات تو ہم پوری رات جاگ لیتے اس اختلاف کی وجہ سے اور مسلمانوں کے باہمی انتشار اور آپس میں لڑائی کی وجہ سے دیکھیے دین کے اوپر کتنا برا اثر پڑا کہ اب ہمیں تاک راتوں کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اب تاک راتوں میں تلاش کرو ورنہ اگر معلوم ہو جاتا کہ یہی رات ہے تو ایک رات جاگ لیتے اور لہل القدم حاصل کر لیتے تو دین کے اوپر بھی اختلاف کا اثر بہت زبردست پڑتا ہے جیسا کہ اس حدیث پاکستر ہے یہ اختلاف اور پھر پابندی کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے فرمایا دعوانا الحمدللہ رب اللہ